نہیں ہیں اور باقی باقیمہ کے مقلدین ہیں شیلندر اللہ نے یہ بات لکھی ہے کہ امام بخاری کسی کے مقلد نہیں تھے البتہ یہ مستحد تھے لیکن جو برکت اتباع اور تشہیر ایم اربا کے تحقیق کو ملی ہے وہ باقی کسی کو نہیں ملی لیکن یہ بات مسلم ہے کہ امام بخاری اپنے علم میں اتنے وسیع اور غمیز تھے کہ ان کا مقام مقامی مستحد تھا اور واقعی بات ہے واقعی بات ہے کہ امام بخاری کا مقام ایک مشتدانہ مقام تھا جو کہ تراجم بخاری سے نمایا ہے اور تراجم بخاری ایسے ہیں کہ جس کے حل پر علماء بالکل پریشان کن ہیں اور بعض علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ لاقت آئل علما فی تراجم الباری آئل فہول فی تراجم الباری امام بخاری کے تراجم ابواب میں اتنا یعنی دقت ہے اور باریکی ہے کہ اچھے اچھے علماء جو ہی وہ تھک چکے ہیں ایک محدث محدس لکھا شاہ اللہ رحمہ اللہ نے تراجو بخاری پر کام شروع کیا مگر پورا نہ ہوا شیلندر رحم اللہ نے بھی کام شروع کیا مگر پورا نہ ہوا البتہ کہتے ہیں کہ یہ جو قرض تھا امت پر ابن حجر نے ادا کیا ہے ابن حجر رحمہ اللہ نے ادا کیا ہے تو مقامی امام بخاری صحیح کور یہ ہے کہ یہ مشتحد مجتہد کا درجہ رکھتے تھے یہ خود بخود مشتحد کا درجہ رکھتے تھے ہاں اس کور کی بھی ہم ربنا ہاں اکثر مسائل میں موافقت مسئلہ کی شافیت سے تھا رحیم اللہ علیہم ارا سائر امدسن اللہ کی رحمتیں ان بزرگ شخصیات پر تو آج ہم نے جو ہے امام بخاری اور امام مسلم کا تھوڑا سا فرق بھی بیان کیا اور امام بخاری کا جو درجہ ہے وہ بھی تھوڑا سا بیان کیا ہے آگے چل کر پھر کہیں گے کہ اس کا سہول کتب کیوں کہتے ہیں بس ہے نا کافی ہے نا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله عز كما أرغينا, أرغينا إلى والنبيين من بعده <تصفيق> امام بخاري رحيم الله اور امان مسلم و اللہ کے درمیان مختصر سر نوازنا جو محدثی حضرات نے ذکر کیا تھا وہ ہم نے کل ذکر کیا ہے البتہ ایک بات احوال ایمان بخاری سے پہلے دو باتیں یاد کرنی ہے ایک یہ بات کہ امام بخاری اور امام مسلم جن شروع پر احادث نقل کرتے ہیں تو میں سے ایک فرق آپ نے کل سنا کہ ضرورات کے طبقے املا سے ایمان بخاری مکمل طور پر لیتے ہیں البتہ طبقہ ثانیت سے انتخاباً لیتے ہیں اور انہوں نے مسلم طبقتے انجین سے استعابن لیتے ہیں اور طبقے سالث سے انتخاب کے طور پر اب چونکہ اس کے بعد ہی ہم طبقے بیان کریں گے طبقے ثانیہ اس طریقے سے نسبت سے اکثر ایمان بخاری اور مسلم کے احادیث آپس میں شریک ہیں وہ روایات جس میں ایمان بخاری منفرد ہیں تو وہ چار سو تیس ہیں ابھی انشاءاللہ بعد میں تعداد بیان کریں گے نا کہ بخاری شریف میں کتنی حدیثیں ہیں مسلم اور ایمان بخاری کہ درمیان فرق وہ روات جن میں ایمان بخاری اکیلے ہیں اپنے ساتھ ایمام مسلم کو نہیں ذکر کیا یا مسلم نے اس کے ساتھ شرکت نہیں کی روایات میں وہ چار سو تیس ہیں اور امام مسلم نے وہ روایت جنگ وہ منفرد ہیں تو چھ سو پچاس ہیں چھ سو چھ سو پچاس میں عمومنفرد ہیں معلوم ہوا کہ امام بخاری کے جو شروع ہیں وہ سخت ہیں اور امام مسلم کے جو شروع ہیں بنسبت امام بخاری کے وہ اسل آسان ہیں اب اس سے آگے جو پہلے سبق کا جز ہے اکثر محدثین حضرات جب کوئی حدیث نقل کرتے ہیں نا تو اس حدیث پر یہ لکھتے ہیں الا شرط شیخین یہ جملہ یاد کرنا ہے اور اس کو اکثر محدثین نقل کرتے بھی ہیں الا شرط شیخین جیسے آپ مطالعہ کریں گے اور مطالعہ میں آپ کو مستدرک حاکم جیسی کتابیں مجموع ضوابط جیسی کتابیں اگر آپ کو ملی نا تو وہاں پہ ذکر ہوگا الا شرط شیخین الا شرط شیخین اب محدسین کبھی کبھی لکھتے ہیں کہ بھائی الشرت شیخین سے کیا مراد ہے آپ کا امتحان تو پتنی ہوگا نہیں ہوگا ہوگا تو فالبن تقریری ہوگا تقریر تو نہیں ہوتا نا کہ ہوتا ہے تحریر ہوتا ہے تو اکثر مدارس میں جب دور حدیث کا امتحانی سماعی ہوتا ہے تو وہ لکھتے ہیں کہ بھائی نقص الشیخین یا نقص المحدثین محدسین از یقین الا شرط شیخین یہ اطراف آتا ہے کبھی کبھی بیان کرو محدثین کی اس بات کی وضاحت جب حدیث کے بعد لکھتے ہیں کہ نا شرط شیخین مرمر آدمی شرط شیخین اب تو شیخین آپ کو معلوم ہے نا شیخین امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ رحمت ہوں سے آپ اس کے متعلق محدثین کی دو رائے ہیں ایک رائے یہ ہے کہ شرط شیخین سے مراد یہ ہے وہ راوی جن سے امام بخاری اور مسلم نے حبیسی لی ہے اس کتاب والے نے بھی انہی راگوں سے لی ہے بخاری نے جن راغیوں سے روایت لی ہے مثلا زید عمر بکر سے مثلا اب مستدرک حاکم نے ایک دوسری مدس نقل کی ہے تو ہم لکھ دیا شرط شیخین کیا مطلب یہ جو راغی میری اس روایت کے سند میں ذکر ہے نا یہ وہی راغی ہے کہ جن سے بخاری بھی لیتا ہے اور امام مسلم بھی لی ہے یہی وہی طریقے ایک فرق یہ ہے دوسرا فرق یہ ہے کہ الا شرط شیخین سے مراد یہ ہے جو اصول امام بخاری نے ایک راوی سے روایت لینے میں وضع کی ہے یا اختیار کی ہیں اور امام مسلم نے جو اصول اختیار کیے ہیں تو اصول ان اصولوں کے موافق یعنی راوی بھی ہیں وہ بینی ہی نہیں ہے لیکن ان بحالوں میں بھی وہی صفات ملتے ہیں جو کہ امام بخاری کے راوی میں ملتے ہیں اور جو کہ امام مسلم کرای میں ملتے ہیں اب سمجھ گئے مسل تو مثلاً آپ کو کیا نام ہے اب یہ ندیم احمد جو ہے مثلاً یہ بخاری کرائی ہے اب ایک کتاب ادنی لیتا ہے مسند حاکم میں الشرت شیخین بھائی یہ جو روایت میں ندیم احمد سے یہ وہی ندیم احمد ہے جس امام بخوار نے اپنی کتاب ملی ہے دوسرا نہیں ہے یعنی گنت سی وہی رہ رہی ہے اچھا دوسری بات یہ ہے الا شرط شیخین سے یہ مراد ہے الا شرط شیخین سے یہ مراد ہے کہ اس ندیم احمد نے نتم روایت میں وہی صفات ہیں جو کہ ماں بخاری میں عبد الرحمان کے ذکر ہیں کیا معنی؟ اگر وہ عادل تھا اور تاہم ضبط تھا اور سند متصل تھا تو یہ بھی عادل ہے ضابط بھی ہے اگر وہ قوال حافظہ اور کثیر ملازمت ہے یہ بھی ہے اگر وہ قبیل ملازمت قوی ضبط ہے تو یہ بھی ہے سمجھ جو صفات امام بخاری کے راوی میں پائے جاتے ہیں وہی صفات جو ہیں میرے اس کتاب کے رائی میں بھی پائے جاتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں الشر قش خین رواج نقل کرنا یہ دو, دو باتیں آپ کو یاد ہو گئی ہیں اچھا اب آگے جاتے ہیں منفردات بھی آپ کو یاد ہو گئے منفردات امام بخاری چار سو تیس منفردا کی مان مسلم چھ سو بس اس کو یاد کروں ابھی ہم ذکر کرتے ہیں من احوال مف الباری کہ من احوال امام البخاری رحمه الله سب سے پہلے امام بخاری کا نام اس کے بعد امام بخاری کا کام انامی بخاری رحمہ اللہ ان کا نام تھا محمد اس کے باپ کا نام تھا اسماعیل اسماعیل کے باپ کا نام تھا مغیرا اسماعیل کے باپ کا نام تھا ابراہیم ابراہیم کے باپ کا نام تھا مغیرہ مغیرہ کے باپ کا نام تھا بردبا الجوفی بردزبہ برد برد زبا یا برد بردزبہ دونوں ہیں برد خم خطر آپ نے محمد ابن اسماعیل ابن ابراہیم ابن مزیر اور تبن بردزبہ الفی الفی ٹھیک ہے ابھی اوپر سے آؤ برد جزبا کا معنی ہے کاشتکار اور یہ ہے فارسی امام بخاری کا جو دادا اور دادا تھا نا وہ برد جذبہ کاشتکار بھی تھا فارسی کا جملہ ہے برد جذبہ عقیدت مجوسی تھا برگ اسبا کا بیٹا جو جس کا نام تھا مغیران وہ مشرف بن اسلام ہوا ایک گورنر مسلمان کے ہاتھ پر جس کو جوفی خالد جوفی کہتے ہیں جوفی جان جین فا گورنر کے ہاتھ پہ وہ مشرف بن اسلام ہوا کون؟ مغیرہ ابن حضر لکھتے ہیں کہ اسماعیل یعنی ابراہیم جو کہ مغیرہ کے بیٹے ہیں ان کے احوال ہمیں نہ مل سکے ابن حضر کو نہیں ملے تو کسی کو بھی نہیں ملے لا حضر عبادل الفتح وہ کسی نے کہا لا حضر عبادل کوئی فتل باری کے بعد ابن حجر نہیں پیدا ہو سکتا تو جب ابن کچھ بھی نہیں جب ابن حضر کو نہیں ملا تو کسی کو نہیں ملا اس کے علاوہ میں نے متدائی شروع جو ہے نا ابھی ان کو بھی دیکھا انہوں نے بھی یہی بات لکھی ہے کہ ہم ابراہیم کے احوال نہ مر سکے البتہ ابراہیم کا بیٹا اسماعیل جو کہ امامی بخاری کی اس باپ ہی ان کی احوال کتب حدیث میں ملتے ہیں وہ اسماعیل کا نا عالمن بار اسماعیل بہت بزرگ تھے عالم تھے محدث تھے انتہائی بزرگ اور نیکوکاروں میں تھے اسماعیل کان نا عالمن متق باریہن آئن سے ہے بڑے محدث بڑے عالم بڑے متقی بڑے پرزگار تھے وجہ ہے اسماعیل کی تقوا کی ایک جھلک امام بخاری کے والد اسماعیل کی تقوا و پرزگاری کی ایک جھلک کہ جس وقت کہتے اسماعیل کو وفات ہونا تھا کریب اور موت ہوئی میں تو اپنی وسایا میں ایک بات لکھی کہ میرے بعد میرا جتنا ترکہ کا اگر رہ گیا ہو تو اس میں کوئی ایک دیر بند مشکوک نہیں ہوگا سب حالات کے ہوں گے واضح یکشیلت کیا ہے لکھ لو وہ دلی والا تکوا میرے مرنے کے بعد اگر کوئی میرا ترک آپ کو مل جائے تو اس میں ایک درہن بھی ایسا نہیں ہوگا کہ جو کہ مشکوک ہوگا اللہ اکبر کے دیا آج اس چھوٹے بچے سے لے کر نا اس طرف آؤں تو میرے تک مجھ سے لے کر اس تک تو میں اپنے احوال بیان کرتا ہوں لیکن زمانے کے حالات کے مناسب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے پاس یہ روپیہ غیر مشکل ہے یہ بہت بڑا تقوا کی بات ہے اور ایک محدث کا جملہ ہے اور مجھے بہت پسند ہے کہ باپ کے تقوا اور پرزگاری کے اثرات ہیں جو کہ امام بخاری کے حافظے پڑ گئے ہیں رات ایک کتاب میں دیکھ رہا تھا تو وہ بہت عجیب کتاب تھی یہ فتح کا اپنا ایک مقدمہ ہے جس میں مستقل کتاب کی شکل میں آرگی نہیں ملتی ہے کہ فتح باری کے مطالعے کی طریقہ کیا ہے اس میں لکھا رہا ہے کہ بعض لوگ جو غیر متعلق ہونا یہ کبھی کبھی کہتے ہیں کہ نہ ہوں ریجال ہوں میں جان تو ٹھیک ہے تم بھی رجال ہو بھی رجال ہیں لیکن ہم جو صورتم رجال میں وہ صورت ہم معلوم رجال حاضی کا انداز لگا انسان کیا کرام دے جاتی براب کے تقوا کا یہ اثر تھا جس نے امام بخاری کو حافظ الحدیث اور امین فی الحدیث بنا دیا اور ایسا حافظ اللہ نے امان بخاری کو دیا تھا کہ عقل انسانی حیران ہو جاتا ہے محمد ابن اسماعیل ابن ابراہیم ابن مزیر اتبن بر جزبا ال مسئلہ حل ہو گیا ہے امام بخاری کی ولادت ایک سو چورانوے ہجری میں ہوئی امام بخاری رحم اللہ کی وفات جو ہے دو سو چھپن ہجری میں ہوئی ایک سو چورانوے میں پیدائش ہوئی دو سو چھپن میں تو باسٹھ سال کی عمر میں امام بخاری نے دن کی خدمت کی اور پھر اس دنیا کو الوداع کر کر حال حقیقی کے پاس چلے گئے چورانوے روپے داعش دو سو وفات باسٹھ سال کی عمر میں یہ خدمت جو آپ دیکھتے ہیں یہ کی ہے لیکن بڑھاپی میں نہیں محکم اکبر اگر آپ کو بتاؤں بڑھاپی میں نہیں بخاری روانے آتے ہیں خیال ہے کہ کبھی کبھی باتیں آپ کو بتاؤ ورنہ یہ چیزیں بھی دو تین دن میں نہیں ختم ہوتی امام بخاری صاحب سے کسی عالم نے پوچھا کہ آپ نے فن حدیث کو کیوں شروع کیا وہ کہا کہ الحمد الحدیث افل منا میں مجھے اللہ نے نیند کے حالت میں حدیث کا علم عطا کیا اور میں اس کی تا... اس طرح بیان کرتا ہوں کہ مجھے نیند میں علم حدیث کا ذوق اللہ نے پیدا کیا میں نیند میں تھا خواب کی حالت میں اللہ نے میرے سینے میں ذوق حدیث پیدا کیا یہ بھی بہت بڑی بات ہے میرے اتنی بڑی بات ہے کہ میں کیا کروں بڑی بات ہے بولے ہم تم حادی امام بخاری رہیم اللہ کی علمی خدمات آپ کو پہلے بیان کرتا ہوں اس کے بعد اس کی ذکاوت پیش کروں گا امام بخاری صاحب گیارہ سال کی عمر میں تھے کہ انہوں نے ایک کتاب لکھی حضایہ صحابتی و التابعین. عمر گیارہ سال کی تھی آج ہم بوڑھے ہیں ہمیں ایک حدیث باسنت یاد نہیں ہے بوڑھے ہیں باسنب ایک حدیث یاد نہیں ہے گیارہ سال کی عمر میں تزایا اس حاد و, و تابین کے نام کتاب لکھی اٹھارہ سال کی عمر میں امام بخاری نے کتاب التاریخ تاریخ تاریخ القبیر امام الباری لکھی کیا لکھی تاریخ القبیر آٹھ جلد میں ہے میرے کتخان میں ہے تو آر جلد والی کتاب جو ہے کتاب التاریخ تاریخ امام الباری تاریخ کبیر اتنی عمر میں اٹھارہویں سال میں عقل حیران دے جاتا ہے واقعی عقل حیران دے ہے بعض باتیں سن عقل حیران ہو ہے لیکن اسی کو کہتی ہے کہ وزال کے فوج اللہ ہی ہوتی وہ شیخ سے سنا رحم اللہ سنگھ درمیان ایک بات آ گئی ہے تنویر امر شاہ کشمیر رحم اللہ کی ابھی داڑھی نہیں آئی تھی مونچھیں صرف تھوڑے تھوڑی تھی دارلی میں درد بند میں درست تھی اور غیر مقلدین کے ساتھ مناظر ہوا تو اس طرح سے مناظر جو ہے امر شاہ کشمیر رحم اللہ مقرر مطلب ہوئے جب راستے بھی جا رہے تھے تو بوڑھی بوڑھی پجنی والے پیچھے جا رہے تھے ایک نوجوان بچہ ہے جس کے ابھی داڑی بھی پوری نہیں آئی وہ آگے جا رہا ہے تو پھر دن میں کلیدین نے کہا یہ دیکھو یہ جو بندی کتنی بے ادب ہے اس چھوٹے بچے کو آگے کیا ہے اور بوڑھے پبڑی والے پیچھے ہیں وہیں تو ان کو امر کے لحاظ سے نہیں آگے کیا تھا علم کے لحاظ سے جب مناظر کے موبائل شروع ہوئے مبادی ہیں تو کہا کہ مناظر کون ہوگا یہ بچہ کتنے کیسے مناظرہ کر سکتا ہے لکھو اگر یہ مناظرہ میں ہار جائے تو تم کہتے اس کا ہارنا ہمارا سب کا ہارنا ہے اس کے جیتنا ہمارا سب کے جیتنا ہے تو اس غیر مقلف مطلب نے کہا کہ یہ چھوٹا بچہ کیا سمجھتا ہے اس نے کہا آپ ندیش کس کو کہتے ہیں کون سی کتاب آپ پڑھتے ہیں کتنے میں بخاری بخاری آپ کو یاد ہے کو یاد ہے ہاں مجھے یاد ہے تو کہ سنا جی کرا یہ کہتے بسم اللہ رحم تو ایک سپارے اس نے قرآن جس طرح پڑھتے سر پڑھا تو آگے کہتے اب دوسرا سپار شروع کرو تو مناظر جو تھا وہ ڈر گر کہ رزمین مناظر نہیں کرتا امرشا کشمیر رحم اللہ سلم تو امام بخاری رحم اللہ گیارہویں سال میں قضایہ صحابہ و تعبین کتاب لکھی اٹھارہ میں در کبیر لکھی اور محدثین لکھتے ہیں کہ امام بخاری نے اپنے تاریخ کبیر میں جتنی راوی ذکر کی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہر ایک راوی کے متعلق مجھے واقعات بھی یاد ہیں ہر ایک راوی کے متعلق مستقل واقعات یاد ہیں لیکن میں اس لیے ان کو نہیں ذکر کرتا کہ میں اپنی کتاب کی توالت سے ڈرتا ہوں اور جد میں مختصر ہے اور جد ہوں گی لیکن میں نے کہا کہ کتنی زیادہ لمبی نہ ہو جائے اب ان کی ذکاوت کا اندازہ لگاؤ بچپن میں یہ گئے اپنے استاذ کے پاس ان کے استاد امام داخلی رہی اللہ ایک امام زحیری بھی ہے اس کے واقع بعد میں آتے ہیں وہ اس کے ساتھ فرحاست بھی کرتے تھے امام داخلی کے پاس گئے اور وہ حدیث پڑھ رہے تھے یہ چھوٹا سا بچہ تھا گیارہ سال کی عمر سے بھی کم تھا اور اس نے روایت نقل کی ام ابی زبیر ام ابراہیم ام فلان ام ابی زبیر اور ابراہیم ان فلام تو بڑے بڑے طلبا جو بیٹھے تھے انہوں نے تو وا وہ مچایا کہ واقعی امام بخاری رحم اللہ نے ادب یہ بات کی کہ حضرت آپ کو نگالتا ہے لم يسمع بل زبیر ان ابراہیم اسمہ ابی زبیر ان ابراہیم ابی زبیر نے ابراہیم سے کوئی بات نہیں سنی شیر شیر نے کہا کیا دل ہے تمہارے پاس جی یہ دلیل ہے کہ لم اسما ابھی زبیر این ابراہیم استاد کو غصہ آیا نا ابھی آپ کہتے ہیں میں بات آپ کو کہتے ہیں کہ ایسے نہیں دیکھی تم سے غصہ جمع آئے گا انسان تو بطور ادب انہوں نے عرض کی کہ شیخ آپ کے پاس کوئی مسودہ ہے یہ پہلے زمانے میں ابھی ایسا تو شروع بھی دیکھتے ہیں اور پھر اور کچھ بھی کرتے ہیں میں نے مجینہ منورہ میں ابھی بھی میں علماء دیکھے ہیں کسی نے کسی کو اگر عمرہ ہو, نصیب ہو وہ آتے ہیں ممبر کو اس طرح بیٹھ کر ایک رواج کرتے ہیں یاد پر اورفزن اس, اس پر بس کرتے ہیں اب بھی گری سے لوگ تو سوچا کولم اس طرح حفظن پڑھتے تھے کہا کہ جی آپ کے پاس کوئی مسودہ ہے تو آپ دیکھ لیں تو امام میں کون داخلہ اللہ گئے تو جب آئے تو بخاری کے دے رواج پر صحیح یہ کیا ہے تم مجھے کہتے تو لم یا سو ابی زبیر ان ابراہیم اس رواج کیا ہے تو اس نے کہا عن زبیر ابن عدی جن ان ابراہیم ہم زبیر ابن عدی جن ان ابراہیم تو ابی زبیر تو عدی ہے عدی نے تو ابراہیم سے سلام نہیں کی ہم زبیر ابن عدی ان ابراہیم ابھی زبیر نہیں سنا زبیر نے سنا ہے زبیر ہے ابھی زبیر نہیں ہے تو امام داخلی رحمہ اللہ نے امام بخاری رحمہ اللہ کی تصویر کی اور تصویر کے بعد ان کے ذکاوت پر امام بخاری کو. یعنی امام داخلی ہے نا ہو گئے یہ وہ ذکاوت ہے جو آج آپ کے سامنے بخاری شریف پڑی ہے میں فرماتے ہیں کہ جب یہ بغداد گئے نا بغداد امام میں بخیر بچپن میں بغداد گئے تو بغداد میں ایک محدث حدیث ہی پڑھ رہا تھا پڑھا رہا تھا تو سب طلباء لکھتے تھے اور ایک آدمی یوں بیٹھا تھا ایسے بیٹھا تھا باقی سب لکھتے تھے ایک آدمی یوں بیٹھا تھا طلبا کے ذہن میں آ یہ کوئی ایسا آدمی ہے یہ لکھتا نہیں ہے یہ اپنے وقت کو ضائع کرتا ہے اپنے عمر کو ضائع کرتا ہے اور کیوں نہیں لکھتا یہ لکھنا چاہیے قید العلم بالکتابت بالکتابتیں محدید سنگھ نے کہ کئی دلہن بالکتابت اس علم کو کتابت کے ساتھ مقید کرو تو جو طالب علم یاد نہیں کرتا ہے نہ تو طلباء کے ذہن میں نظر میں روپ کمزور ہوتا نا جب درس ہوا تو کسی نے کہا بھائی تارے بولی آپ آب ابھی سے پڑھنے کے لیے ہیں آپ اپنے وقت ضائع کرتے ہیں آپ لکھتے نہیں ہیں اور ایسا نہ کرو آپ اپنے وقت میں ضائع کرو امام بخاری کو نصیحت دینے شروع کی امام بخاری نے کہا آپ نے لکھا ہے آپ نے بھی لکھا ہے آپ سب نے لکھا ہے اچھا سنا نہیں تھا ایک روا سنا تم نہیں کتاب میں کھولوں سے ایسے سنا تم نے کہا بغیر لیکن یہ کون سنا سکتا ہے کہتے مجھ سے سنو کیا میں کھولوں مجھ سے سنو جو سبقہ استاد نے پڑھایا تھا اور طلباء نے کاپی میں لکھا تھا وہ مکتوب طلبا امام بخاری کو ازبر یاد تھا. امام بخاری اتنی ذہنی تھی تھوڑی تھوڑے واقعات آپ کو پیش کرتا ہوں بسرہ میں گئے اب ان کا چرچ ہو گیا کیا ہو گیا چرچ ہو گیا کہ ایک نوجوان ہے اور حافظ حدیث سے اس کو حدیثیں اتنی زیادہ یاد ہیں تو بسرہ کے دارال میں جب جانا چاہا تو وہاں دس اساتذہ تھے تو ان میں سے ایک نو سال تھا جو بہت بڑا محدث تھا انہیں کہا یا اس لڑکی کا امتحان لینا ہے تو دس پلانا کو منتخب کیا کہ بھائی آپ کی ذمہ دس حدیثی ہیں آپ کی ذمہ دس حدیثیں آپ کے, حدیثی کے ذمہ بھی دس حدیثیں کچھ سند میں تغیر کرو کوئی متبنی مطلب بھی تغیر کرو سمجھے آپ کی ذمہ دس حدیسی سند میں بھی تغیر اور متن حدیث میں بھی تعلیم کرنا ہے آپ کی ذمی ہے آپ کے ذمہ آپ کے ذربی ہے تو دس ہزار بے دس سو بن گئے تو سو حدیث جو ہیں نا انہوں نے سنت کے اعتبار سے اور متن کے اعتبار سے آگے پیچھے کر دیے جب امام بخاری آئے تو انہوں نے تو زہروں اس کا استقبال کیا نا اور بڑے ہجوم ہے لوگ امام بخاری کے دیکھنے کے لیے آتے ہیں بخاری کی ایسی شخصیت ہے کہ امام مسلم نے بھی کہا ابن حجر نے لکھا ہے کہ امام مسلم نے ایک مقام پہ کہا تھا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کی زبان کو اور آپ کے ہاتھوں کو چون لوں اس لیے کہ آپ نے علم حدیث کی بڑی خدمت کی, ایمان مسلم پھر محدثی نے کی ہے مسلم کیا تھا ام نے اعتراض بھی کیے ہیں کہ جب امام مسلم اتنے عقیدت رکھتا تھا امام بخاری پر پھر حدیث عمانا نے مخالفت کیوں کی ہے تو انہوں نے کہا کہ مخالفت پھر علم جو ہے یہ دلیل حتقنی ہے یہ تو اپنا اپنا علم ہوتا ہے اپنا ذوق ہوتا ہے ایک مسئلے میں آپ کرائے ایک اور دوسری کرائے دوسری ہے تو لوگ امام بخاری رحمت اللہ کے دیکھنے کے لیے آئے تو اس مودی صاحب نے ہاں تو استاد نے کہا کہ امام بخاری صاحب ہم آپ کے سامنے حدیثی پڑتی ہیں سناتے ہیں یہ علماء ساتھی حضرات اور آپ ان کی توثیق کریں اس لیے کہ آپ کے جو فن حدیث میں آپ بہت مشہور ہیں آپ توسیق کریں میں کیا سنو اس نے دس حدیث سنائے استاد کہتا ہے کہ آپ کو معلوم ہے امام بخار کا کہ لا عارف ہوں. لا عارف جانا طرح دوسرے تیز ہر ایک امام بخاری کہتا ہے کہ لا ہفو عوام سمجھ گئے کہ یہ تو جائے گئے لالفی نہیں جانتے تو جائے گا جو مولوی حضرات جناتے ہیں وہ سمجھ گئے کہ مانا یہ ہے کہ لا لارو میں حدیث کو اس ترتیب سے نہیں جانتا ہوں حدیث ہے لیکن ترتیب کچھ اور ہے مولی لوگ تو سمجھ گئے نا لاروف اس ترتیب سے میں یہ حدیث نہیں جانتا جب سو کے سو حدیث ان قسام سنائی گئی تو امام بخار نے کہا کہ آپ اور کچھ سنانے والا ہے سنیں کہتے نہیں کہتے آپ نے جو دس سنائی تھی نا وہ نمبر ایک حدیث میں آپ نے اس کو غلط ذکر کیا وہاں یوں راغی ہے اور بتنے حدیث کے الفاظ یوں ہیں آپ غلطی آپ کے دوسرے نمبر پر حدیث ایسی تھی تیسری پر ایسی تھی باقاعدہ نمبر وار جس طرح میں ذکر کی تھے نا اسی طرح نمبر وار پڑھتا کیا اور نمبر وار جو ہے غلطی سند اور متن کے بتاتا کیا سو کے سو روایت کی اسناد اور متن جو ہے ان کی تصحیح کی اور ساتھی کو بتایا کہ آپ نے یہاں پہ غلطی کی ہے ابن نے رحم اللہ نے ایک بات لکھی ہے بہت قیمتی ہے اسی پر اس میں دو چیزیں ہیں ایک یہ ہے کہ امام بخاری نے ان کی اغلاد کی تسیح کی اور ایک امام بخاری نے تسیح اغلاد اللہ ترتیب روایت کی ہے کون سی بات ہو جی ہے یہ روزنی ہے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی سی کی ہے کہ یہ کمالی نہیں ہے لیکن سب سے زیادہ کامل بات یہ ہے کہ تسم الغلاط اللہ ترتیب الحادیثروات آپ کے پہلے حدیث میں فلا راوی غلط مطلب یہ ہے فلاں راوی یہ ہونا چاہے تھا جو ترتیب سے اغلاط کی نشاندہی کی ہے یہ ہاتھ کی بہت بڑی تحریر ہے کریم امام بخاری رحم اللہ کو اتنا عظیم حافظ عطا کیا تھا وہی حافظہ جو ہے نا امام بخاری رحم اللہ کے لیے حافظہ سبب مسیبت بن گئے ان کے شاگرد استاد امام زہیلی اسی حافظ امام بخاری کی نسبت سے امام سہریلی کا اس کے ساتھ تعصب پیدا ہو گیا یہ بڑی مصیبت کی بات ہوتی ہے ایک عالم جب علم میں اس وقت رکھتا ہے تو باقی حضرات اس سے تعصب کرتے ہیں تو استاج کو تو چاہیے تھا کہ اپنے شاگرد پر فخر کرتا تو تعصب شروع کر دیا اور پھر ایک تو ذہانت پر تعصب شروع ہوا اور کسی نے لکھا ہے کہ اصل میں امام بخاری رحم اللہ کے بارے میں ایک غلط بات منسوخ اور مشہور ہو گئی کہ امام بخاری خلق قرآن کے قائل ہیں یہ <تصفح> آپ نے شریکات وغیرہ میں بات پڑھی ہوگی متوجہ حضرات کہتے ہیں کہ قرآن جو ہے یہ مصروف ہے سمت اور جماعت کا اقا... علماء حضرات کہتے ہیں کہ قرآن کلام اللہ غیر مخلوق ہے اب امام بخاری کی طرف یہ بات غلط منسوخ ہو گئی کہ امام بخاری خلق قرآن کے کام ہے اتنا تمہارتا ہوں یا یہ رہو یا میں رہو امام بخاری ہم بہت افسوس سے اپنے اس علاقے کو چھوڑ کر ثمر قند کا رخ کیا آگے سے پتہ لگے امام بخاری کو کہ لوگ آپ کو مارنا چاہتے ہیں آپ وہاں نہ جائیں امام بخاری نے بجائے ثمرتند کے ہر تنگ کا رخ کیا پھر اس میں بہت بڑی بڑی باتیں ہیں پھر خرتنگ میں رہے اور لوگ ان کی مخالفت بھی کرتے رہے ان کو اللہ کریم نے بہت بڑا علم نصیب کیا تھا متضر کے ایک مدرسے میں جب یہ گئے تو مولوی نے طلبا کو ابارا کہ اس سے مسئلہ پوچھو قرآن کریم کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ ہے حالانکہ میں بخاری خلق قرآن کے قائل نہیں تھے اب جب پوچھتے ہیں تو ایک دن سے پوچھا جواب نہیں دیا دوس دن پوچھا نہیں دیا کئی دنوں سے پوچھ رہے ہیں آخر میں نے جواب دیا لیکن جواب ایسے دیا کہ جو طلبا تھے کم علم وہ نہیں سمجھ سکے جو علمات ان کے سمجھ میں آ گیا پوچھا کہ امام بخاری القرآن مخلوق نم غیر مخلوق. مخلوق ہے مخلوق ہے غیر مخلوق امام بخاری پھنس گیا اگر کہتے ہیں ان کے مخلوق ہے کہ تو, تو متضرک نظریہ ہیں. اگر کہتا ہے اگر کہتے ہیں کہ غیر مخلوق ہے تو متضلف پھر مجھے ماندہ نہیں ہے ہم کیا کریں تمہوں نے بخاری بہت علم جواب دیا کہ القرآن کلام اللہ غیر مخلوق و لفظی بالقرآن حادث القرآن کلام اللہ ولف جی بالقرآن حادث قرآن تو اللہ کا کلام ہے اور میرا جو میرا سوچ جو ہے یہ حادث اس کا مطلب یہ تھا اس میں بوقی اقتمالات بھی بعض محدثین کہتے ہیں یہ جملہ بھی نہیں کہنا چاہیے کہ وہ لفظی بالقرآن سے یہ بھی منحد ہوتا ہے کہ میرا فیصلہ قرآن پر یہ کہ مزدور ہے اور یہ بھی میں بخار بھی نہیں کیا لیکن مشہور یوں ہے کہ لفظی القرآن یعنی سوتی بال قرآن حادث میں جو پڑھتا ہوں میری زبان سے جو سوت نکلتا ہے نا یہ حادث ہے لیکن حادث حادث میرے سوپ حادث ہے لیکن اب کلام قلام اللہ قرآن تو اللہ کی اللہ اللہ کی کلام ہے اچھا کی کیا پڑھنا چاہیے قرآن جو اللہ کی کتاب ادھر کی کا شک نہیں ہونا چاہیے یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے یہ اللہ کا کلام ہے اب اللہ کا کلام ہے تو جب مت غیر مخلوق ہے تو اس کا کلام بھی غیر مخلوق ہے تو کلم جب غیر حادث ہے تو اس میں کلنگ گرے تو ملک تو جان گئے لیکن تو نہیں جانے تو ادھر بھی انہوں نے کہا کہ اس کو اس مدرسے سے تو اس وقت امام بخاری نے موت مانگی یا اللہ ابھی میں وہ تنگ ہو چکا مجھے موت دے دی اس پر پھر مدرسی نے یہ باتیں کی ہے کہ موت مانگنا تو جائز میں ہے حادث میں آ کے لائے تمنا حدکم موت موت نہیں مانگنی چاہیے امام بخار نے موت کیوں مانگی ہے ابن کسی نے جواب دیا ہے کہ موت نہیں مانگنی چاہیے مسائب دنیا کے لحاظ سے لیکن مسائب و فیوی کے لحاظ سے موت اچھی ہے اور تعلیمات ہیں پھر امام بخاری رحم اللہ جو ہے نا ہر میں یہ وفات ہو گئے اور ہر تنگ ہر تنگ اس لیے کہتے ہیں کہ اتنے لوگ جنازے امام بخاری میں شریک ہوئے تھے کہ مرد یعنی جنازے میں شریک ہونے والوں کے ساتھ ساتھ ان کی سواریوں کو بھی وہاں پر جگہ نہیں ملتی تھی ہر تنگ ہر کے لیے بھی مشکل تھی کہ جگہ جگہ لے لیتا ہے یعنی اتنی زیادہ ازتحان اتنے زیادہ ازتحان امام بخاری کہ یہ جنازے تھے اور الشین امام بخاری رحیم اللہ کہ جب یہ دفن کی گئے تو اس کی قبر سے یہ بہترین قسم کی خوشبو آئی بہترین قسم کی خوشبو جاری تھی یہ نبی پاک کے حدیث کی خدمت کی تو نہ عمران سمیا نکالتی فا فردانہ کما سمیا فرد مبل اولا تو اللہ نے ان کی قبر سے خوشبو تو بہرحال پیدائش سے لے کر اختصار ہم نے عرض کر دیا کہ امام بخاری رحم اللہ کو اللہ کریب نے ایک لامثال حافظہ عطا کیا تھا یہ تو اس کے حافظے کا ذکر تھا امام بخاری کے اساتذہ ایک ہزار اسی اساتذہ امام بخاری کے ایک ہزار اساتذہ امام بخاری کے کسی لکھتے ہیں کہ کثرت اساتذہ ذوق حدیث اور ذوق استعلاء سند امام بخاری میں یہ ذوق تھا کہ میری صنعت حالی ہو جائے یہ بھی علم کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ اپنی سند کو عالی بناؤ اگر مشکلات پڑھنے میں ایک سن بھی مدینہ منورہ سے دلوچل کیا اپنی سنعد کی اصطلاح آلو دنانے کے لیے اور آج بھی ایسے اولما نظر آتے جو بڑوں سے ملتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں ہمیں ایک حدیث سنا لو ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اس سے حدیث سنیں تو اس کی نسبت سے ہماری ایک سند بڑھ جائے گی اور سنع آگو بڑھانے کا زور کیوں تھا تم سمجھ گئے کہ میں کھی میں بہت بڑا سنبھ مانا یہ ذوق نہیں تھا اب سند عالی کا ذوق اس لیے تھا کہ جب سند علی ہوگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف قرب زیادہ ہوگی تو استعلاء سند یہ بوجہ ہے قرب عمر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب جو سلاسیات امام بخاری بیس بائیس ریما بخاری شریف میں یہ سلاسیات امام بخاری آپ جانتے ہیں اس کو سلاسیات کیوں کہتے ہیں یہ بطور فخر روایت قتل کرتے ہیں کہ امام بخاری اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان تین داغی یہ امام بخاری انفلان انفلان انفقال رسول اللہ وسلم او یہ خوش ہوتا ہے سلاحسیات بخاری امام بخاری اور نبی پاک کے درمیان کتنی واسطتی اس پہ یہ فخر کرتا ہے ایک بات میں بھی بتاؤ آپ کو فخر کی سلاحسیاتی امام بخاری جتنی بھی بائیس میں شوری تیئیس بائیس میں بیس سلاسیات بخاری میں امام بخاری کے اساتذہ انفیے ہیں <تصح> امام بخاری کی بیس سلاسیات میں جو اساتذہ کون ہم فون شام گرتے ہیں تو امام بخاری رحم اللہ حنفی علماء کے شاخ دیتے اس لیے علم نے آپ کو کل کہا کہ پرسوں کہ امام بخاری رحم اللہ کو معلوم ہوا کہ عبدالرزاق صاحب جو ہے مصنف عبدالرزاق یہ فلاں جگہ رہتے ہیں تو امام بخاری نے کیا کہ میں ان کے پاس جاؤں ان کا زمانہ جو ان کے علم میں مجھ سے آگے ہے اگر جو معاثرت زمانی تو ہے ان کے پاس جاتے ہیں کسی نے کہا اب تو جاتے ہیں ابد الرزاق جو ہیں وہ ہو گئے رحم اللہ کہ رہ گئے بعد میں پتہ لگا لیکن اشتغال زیادہ تو پھر نہیں گیا محدثین کہتے ہیں اب بھی جب عبدالرزاق سے روایت نقل کرتے ہیں باوجود ان معاشرت کے واسطہ ذکر کرتے ہیں اس لیے کہ عبد الرزاق تو اس نے دیکھا نہیں تھا نا علما کا تکوہ ہے اس کی مثالہ آپ کو بتاؤں آج کل مول حضرات جو ہیں نا ایک تدلیس کے مرض میں چلا ہے ایک مولی سے سمجھ لیتے ہیں سیکھ لیتے اس کا نام نہیں دیتے بلکہ مجھے خود بتایا تھا تو افادات وہ سینک شمس الدین رحم اللہ کی کتاب ہے تو وہاں پہ بسائر شی قرآن رحم اللہ کی بصا کا حوالہ ہے اس مجلس میں میں تھا کسی نے پوچھا کہ قال شمس الدین رحم اللہ سے کہ یہ تو آپ سے عمر کے لحاظ سے کم ہیں آپ نے اپنے کتاب میں بصار کا حوالہ کیوں دیا ہے قائد صاحب نے کہا کہ میں تو میری زندگی ہر کے درج و تدریس میں گزر گئی ہے تدریس گنا ہے اخ علم گنا ہے یہ حوالہ مجھے سیر کے علاوہ کسی کتاب میں نہیں ملا کہ میں نے اس لیے اس کا حوالہ دے دیا کازیشمس الدین سے علم کے لحاظ سے باہر تھے اور عمر اتنی بڑی تھی کہ شیخ راول پنڈی والے فرماتے تھے کہ میں کافی پر ہوں اللہ سے مسن ہدرا تو واسطے راوی کا حالانکہ زمانہ ایک ہے لیکن مطلب کیا میں نے تو اس کو خود نہیں دیکھا نے مجھے بتایا کہ اس نے ہی بات کی ہے جیسے مریض کشور کے ہیں کشور میں ایک عالم رہتے ہیں اس کا اور میرا محاصرت ہے زمانہ ایک ہے عمر بھی اونچ اونچید ریشن میں بھی ہے اب میں نے ان کو نہیں دیکھے انہوں نے کہا کہ اس یہ روایت مجھے اس نے سنائی تو میں کہتا ہوں کہ آم فلان کالا فلان یہ تقواہ ہے اس میں. یہ امام بخاری کا تقواہ تو بہرحال امام بخاری رحم اللہ چورانوے سن ایک سو ہجی ایک چورانوے میں پیدا ہوئے دو سو اربو امام بخاری رحم اللہ نے اپنی بخاری کو سولہ سال میں لکھا ہے سولہ سال میں امام بخاری نے اس کتاب کو لکھا ہے کہاں لکھا ہے یہ کوئی پتا نہیں نے لکھا ہے کسی نے لکھا ہے کورفا میں لکھا ہے کسی نے لکھا ہے کہ مکت المکرم میں یہ کتاب لکھی ہے کسی نے لکھا ہے مدینہ مدینت تجبیق یوں ہے کہ بسہ اور کوفہ میں بھی لکھتے رہے اس لیے کہ مدسم کے اس بات پر اتفاق لیں کہ جو تراجمی بخاری ہے نا یہ سب مدینہ المنورہ میں لکھے گئے ہیں اللہ اللہ بھی میں کیا کہوں یارانو حال کو میں کیا بتاؤں بات بہت مشکل ہے میرے خیال میں بہت میرا اپنا عمل نہیں ہے تو کیوں بتاؤں چلو آپ تو عمل کر لیں گے ہر ایک حدیث کے لیے غسل بھی کرتی تھی اور دو رقاب نظر پڑھ کر حدیث لکھتے تھے اور ترجمت الباب بھی باندھتے تھے تو یہ برکاتی تتہیر اور برکات عبادات بھی ہیں کثرت عبادت سے انسان کا ذہن جو ہے اچھا ہو جاتا ہے تو میں نے آپ کو کل بھی کہا کہ اس زمانے جو حدیث والے جس میں معلوم ہمارے بادشاہ صاحب ہیں اب بھی وہ روزانہ در حدیث کے لیے وسطر کرتی ہیں اور بڑے پرزگار اور نکتہ کی شخصیت ہے سمجھ گیا تم سمجھ گئے تو امام بخاری کی تقواہ جو ہے عجیب ہے کہ ہر حدیث کے لیے غسل اور دو رکھا اس کے بعد جو ہے حدیث نقل کرتے تھے میں جب سن بہنوں میں گیا مدینت المنورا تو ذوق تو تھا میں نے سنا تھا کہ یہاں مسجد بخاری بھی ہے میں نے دیکھا تو چھوٹی سی مسجد تھی اس پر لکھا تھا مسجد امام بخاری تو گزشت سال سے پہ وہ اگلے سال جب ہم عمرے پہ گئے دوبارہ تو اس کو اچھا بنایا ہے اس مسجد کی نصفت سے جیسے یہاں سے لے کر وہاں تک وہاں پہ لے ایک مینار بھی خوبصورت بنایا ہے وہاں لکھا کر مسجد امام بخاری تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کی یہاں رہائش وہاں پہ جاتے عبادت کے لیے اور توجہ حدیث کے لیے سولہ سال میں امام بخاری نے بخاری لکھی ہے ترجم و طلبا بھی لکھے ہیں اور طرز و جو امام بخاری کے ہیں نا علماء محدثین کے اتفاق ہے علم البخاری فک البخاری فی تراجمہی فک الباری فی تراجم ہی اگر تم امام بخاری کا علم دیکھنا چاہتے ہو تو تراجم امام بخاری دیکھو اور امام بخاری سوری میں جو مشکل ترین چیز ہے تراجم ہیں اور ان شاء اللہ ہم تراجم بیان کریں گے لیکن ہمارے ہمارے زور میں جو آج کے جو محدثین نے کتابیں لکھی نا تو سب سے بہترین جو خدمت اس زمانے میں سب سے بہترین جو تراجم میں خدمت کی گئی ہے تو شیخ الحدیث محمد والا ہے بہت بہترین انداز سے تراج بخاری لکھے فالے کو اب جب آپ سمجھ گئے فطر بخاری یہ تراج میں بازی محمد نے لکھا بھی ہے میں آپ کو بات میں بتاؤں گا لکھا ہے کہ امام بخاری نے ایسے تراجم باندھے ہیں کہ قرض جو امام بخاری کا پورا مدپر ہے پورے مت ہے لیکن باز لکھا کہ قرض امام بخاری فت الباری نے ادا کر دیا ہے جو علم کا قرض تھا نا انت پر امام فتل باری نے حجر نے حافظ الدنیا میں سا کشمیر اللہ ان کو کہتے تھے حافظ الدنیا نے یہ قرض چکا دیا ہے دے دیا ہماری طرف سے تو امام الباری نے سولہ سال بخاری لکھی اب بخاری میں حدیثیں کتنی ہی یہ انکا ہے مشکل ہے شکات کی دیباچے میں بھی لکھا ہے آپ کو مشہور ہے سات ہزار دو سو پچہتر سات ہزار دو سو پچہتر اگر مقررات کو آپ حذف کریں گے تو پھر چار ہزار رہ جائیں گے لیکن یہ فیصلہ ہے ابن صلاح کا اور ابن صلاح نے اپنی مقدمہ میں یہ لکھا ہے اور بڑا جی لوگ کہتے ہیں کہ سات ہزار دو سو تینسٹھ ہیں سات ہزار دو سو تینسٹھ آپ کے پاس جلد سانی ہے نا یہ قدر تو نہیں ہے بھی نا تو جب جلد سانی کے آخر دیکھو نا اس میں اس بخاری میں یہ فرق ہے کہ یہ ہر ایک حدیث پر نمبر لکھتا ہے تو میں نے رات دیکھا تو بخاری جلد سانی کیا خرید سات دو سو تینٹ لکھا ہوا ہے تو کسی دو سو تینٹ لکھا ہے سات ہزار دو سو تین لیکن یہ فیصلہ مقدمہ ابن سلاح کا ہے ضوق تو یہ ہے کہ اگر کسی نے فتح کا مقدمہ دیکھا ہو یہ بات مشکل ہے تو ابن حجر اسکلامی کہتے ہیں رحم اللہ کہ بہتر بات یہ ہے کہ نو ہزار بہاسی احادیث ہیں بخاری شریف میں نو ہزار یا نو ہزار اسی لیکن بہاسی اسی نو ہزار احادیث بخاری میں ہے اور آج کل کے حضرات میں جو محققین ہیں ارشاد القاری ایک کتاب ہے مولانا مفتی رشید احمد لدھیانوی رحیم اللہ کی انہوں نے یہاں پہ بہت اچھا بحث کیا ہے اور پوری کتابوں کو جمع کیا ہے کہ فت الباری میں فیضل باری میں ایک تھوڑا سا مغالتا ہے اربہ میں ستون چاہے تھا وہاں پہ اربا حضف کیا تونے ساوے ہے ستون ہے ساوک آتے ہوئے فلاں کتاب میں یہ تھوڑا سا نقصان ہے فلاں میں یہ نقصان ہے وہ اندر سے باب کفرا نے اشیر سے لے کر انہیں یہ نقطۂ لکھا ہے کہ تحقیق کے بعد ہم یہاں تک پہنچے ہیں کہ نو ہزار باسی بخارش کی مال مقررات مال مقررات المرفوعات ای المعلقات و مرفوع مرفو او اور تعلقات یہ ان سب کو ملاو اور مقرر روا مرفوع سب کو ملا مقرر تعلیقات امام بخاری اقوال صحابہ وغیرہ ان سب کو ملا تو نو ہزار بحثی بنتے ہیں اور اس کو آج کل کے جو محدثین نے جو بڑی محنتی کی ہے ان لکھا ہے ارشاد القاری کتاب یاد ہے ان کو مولنے شریمدی لدیانی رحم اللہ کی کتاب بہت اچھے اچھی مزیدار کتاب ہے اور اس نے یہ فیصلہ کیا ہے باقی سی نے بھی فیصلہ کیا ہے اور یہ نو ہزار بہاسی جو روایات امام بخان لکھے ہیں تو چھ لاکھ روایات سے انتخاب کیا ہے انتخاب البخان ہی لاکھ سے ہے دکھا دو بخاری چھ لاکھ سے ہے چھ لاکھ سے منتخب شدہ کتاب نو ہزار باسی کتاب بھی مشتمل سے معاملے خطر ہوگا بات باتیں آر ایک استاذ تھے بہت قیمتی استاذ تھے ان کو کسی نے بخاری دی تو انہوں نے کہا کہ میں پوچھ اوپار زیادہ نہیں بول ان نے کہا نہیں آپ نے پورا اد حصہ لینا ہے آج کسی مدرسے میں ماشاء اللہ خدمت پوری نہیں ہوتی ہے اب میرے بات پور سنو تو اس نے کہا کہ نہیں ایسے نہیں ہونا چاہیے انہوں نے کہا دیکھو یہ ایک دن کا سبق یہ دو دن کا سبق یہ تین دن کا سبق یہ چار دن کا سبق اس نے کہا اگر تم روزانہ ایک ایک ورک بھی اس طرح کریں گے اس کو کیا کہتے ہیں ہم تو کہیں اڑا ہم کیا کہتے ہیں الٹاؤ ایک ایک ورق کو اٹھاؤ نا ایک دن جمنا اور کوئی مارے بھی نہ بیماری ہو جو فطر وغیرہ تو صحافی نہیں تو پھر بھی یہ پورے سال میں یہ ورک بھی الٹائے نہیں جا سکتے تو ہم کیسے اس کو پورا پڑھیں میں پانچ سفارسیاں تو نہیں پڑھاتا خوش ہو تو پڑھو نہیں تو نہیں اس میں ابھی بات نہیں کرتا یعنی اور عالم اور محدث کہہ رہا تھا جب اس کو بخاری دی جا رہی اس نے کہا کہ میں تو پانچ سے زیادہ نہیں پڑھا تھا مرضی میں رکھتے تو ٹھیک ہے یعنی میں پانچ سے پڑھاؤں گا اور احسان آپ کو ایک حساب میرا خیال ہے چھ سو اٹھارہ صفے ہوں گے اس کے میں تو اچھا پانچ سو ہیں پانچ سو باسٹھ صفے ہیں سال میں کتنے دن میں تین سو سوٹھ یہ پانچ سو باسٹھ اب کیا کریں ایک ایک ورق تو رمضان بھی ساتھ میں رکھو عید الف کی چھٹیاں بھی نہ کرو پھر بھی ایک ایک ورک اگر کرو کرت تو تین سو ساٹھ ہونی چاہیے تو پانچ سو سے باسٹھ سکے شکل بخار اسی طرح آ چکی ہے انتخاب کتنے سے تھا چھ لاکھ سے کتنے لاکھ سات امام بخاری کے اسی تلام عز امام بخاری کے نوے ہزار امام بخاری سے جس نے پڑھا ہے نوے ہزار رات میں سوچ رہا تھا کہ اے واقع نوے ہزار بے شک لا شک کا بھی نوے ہزار